حضرت حرم, جی حرم شریف حرم شریف میں جب نماز کے لیے جاتے ہیں تو وہ نمازی کے آگے سے اکثر گزرنا اصل میں یہ ساری پریشانی جب ہوتی ہے کہ ہر مذاکرے میں آپ نہیں آتے جو نئے مذاکرے میں آنکر کر نیا سوال کرتا ہے تو پھر ہمیں ریپیٹ کرنا پڑتا طواف جو ہے ہماری علما کے نزدیک مسل نماز ہے طواف تو اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو یا اگر طواف کر رہا ہے اکابے کا تو تواو بھی مثل نماز ہے اس لیے نمازی کے سامنے سے گزرنے والا گناگار نہیں ہوگا کہ وہ بھی نمازی کی طرح ہے